جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلا دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو